و نصلي و نصلي و نصلي على اما بالله من بسم اللہ الرحیم. و قیل لهم لا کا ترجمہ یہ ہے اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سوارنے والے ہیں اس آیت سے پہلے جو آیت تھی اس میں منافقوں کی دل کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا تھا اور اس نے یہ بتلایا گیا تھا کہ ان کا دل کا جو مرد ہے وہ یعنی نفاق وہ بڑھ رہا ہے اور اس مرد کی انتہا ہو چکی تو اب اس آیت میں اس مرد کی نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں کہ عالم یہ ہو چکا ہے ان کا کہ اب ان میں نیک نیک لوگوں میں اور بد لوگوں میں تمیز کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی ہر ایک کو یہ مناسب غلط سمجھتے ہیں اور یہ صورتحال جو ان کی بیان کی جا رہی ہے اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ جب کوئی معالج اور طبیب کسی بیما کو اس کے مرض کا اور اس کی بیماری کا ذکر کرتا ہے اور اس کو یہ بتلاتا ہے کہ یہ یہ بیماریاں تمہیں ہیں تو وہ طبیب و معالج جو ہے ان بیماریوں کی نشانی بھی بتلاتا ہے ان بیماریوں کی علامت بھی ذکر کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ فن مرض ہے اور اس کی نشانی اور اس کی علامت اور اس کی پہچان یہ ہے تو اس آیت میں جو ہے وہ یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ منافقین کو جو مرض لاحق ہو گیا ہے نصاب کا اس کی علامت یہ ہے اور اس کی پہچان یہ ہے اس آیت میں یہ پہچان بتلائی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ ان منافقین کے حواس اس قدر جو ہے تبدیل ہو چکے ہیں اور اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب یہ نیک کو بد اور بد کو جو ہے نیک سمجھنے لگے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی بدعقیبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کے برے اعمال کا ذکر فرمایا اب ہدایت میں ان کی بدمعلمی معاملگی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ یعنی مناسب جو ہیں وہ زبان کے چھوٹے ہیں اور دل ان کا جو ہے بیمار ہے اور غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کی عبادت بھی جو ہے غلط ہے اور ان کے معاملات بھی درست نہیں ہیں تو پہلے جو ہے صرف ان کے اعمال کا ذکر ہوا اب جو ہے ان کے معاملات کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ یہاں یہ سمجھ لیں کہ اعمال کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہے ان کو عبادات کہا جاتا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے اور حج ہے زکوٰۃ ہے اور معاملات کا تعلق جو ہے بندوں سے ہوتا ہے ان کو معاملات کہتے ہیں جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے خرید و فروخت ہوتی ہے اور اسی طرح سے دوسری باتیں ایک دوسرے سے ہوتی ہیں تو یہاں جو ہے معاملے کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بتلایا گیا کہ منافقین کے دونوں قسم کے جو امال ہیں وہ سارے کے سارے جنہیں خراب ہیں نہ ان کی عبادت درست ہے اور نہ ہی لوگوں سے ان کے جو معاملات ہیں وہ درست ہیں فرمائے گا وزیر سیلا رب جب ان سے کہا جائے سیلا یہ عربی کے لفظ قول سے جو ہے بنائے اور قول کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی جو ہے وہ بات کے آتے ہیں اور کہنے کے بھی آتے ہیں اپنی رائے کے بھی آتے ہیں اور مذہب کے بھی آتے ہیں یہاں جو ہے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں ایک تو جو ہے یعنی کہنا مراد ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے یہاں رائے دینا جو ہے مراد ہو سکتا ہے وزاطیل جب ان سے کہا جائے تو یہ کہنے والا کون ہے تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جس نے یہ بات کہی اور یہ بات اللہ تبارت و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہلوائی تو ایک تو کال یہ ہے کہ اللہ تبارت و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ان کو یہ کہلوایا اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی اور ایک یہ بھی یہاں پر ناراض ہو سکتی ہے کہ یعنی آم حسول نے ان سے یہ بات کہی یا پھر جو ہے وہ مسلمان خاص طور پر کہنے والے ہیں کہ جو جن سے یہ ملتے تھے اور جن سے یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں لیکن جب منافق کفار کے سرداروں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اب جو ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تم جو ہے زمین میں فساد مت مچاؤ تو فساد کے معنی آتے ہیں اصل میں کسی چیز کا حد اعتدال سے نکل جانا یا کسی چیز کا جو ہے یعنی اس کا جو نفع اور فائدہ اس کے اندر موجود تھا وہ چیز اپنے نفع اور فائدے کے پہنچانے کے قابل نہ رہے تو اس کو کہا جاتا ہے فساد فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد وقت بچاؤ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں بچاتے ہیں فساد کے اندر بھی بہت فساد ہے معنی میں ایک تو فساد جو ہے یعنی نیتوں کا فساد بھی مراد ہو سکتا ہے اور فساد جو ہے وہ دو شخصوں کا بھی ہو سکتا ہے شہر کا بھی ہو سکتا ہے خاص ملکوں میں بھی فساد ہو سکتا ہے زمین کا بھی فساد ہو سکتا ہے اسی طرح کی صلاح کے معنی بھی ہیں کہ اصلاح کے معنی جو ہیں یعنی یہاں جو ہے وہ دل کے سنورنے کے بھی آتی ہے کے معنی سنورنے کے جو فساد کی ضد ہے فساد کے معنی خراب ہونا اور صلاح کے معنی جو ہیں جس سے مسلم ہیں تو اس کے معنی سنورنے کے تو یہاں انسانوں کے دلوں کا سنورنا خود جو ہے وہ انسانوں کا سنورنا ملکوں کا سنورنا یہاں کون سا فساد مراد ہے تو آیت میں آیت میں خود جو ہے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ لاس کو صدوف زمین میں فساد مت مجاؤ یہاں معلوم ہوا کہ یہاں زمین کا فساد مداد ہے اور یہ فساد جو ہے یعنی زمین کا بڑا جو ہے یعنی نقصان بھی ہے تو منافقن منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقین اور اے بدبختو تم تو جو ہے بگڑ چکے ہو تم اپنی عاصبت تو خراب کر چکے ہو تو تم جو ہے دوسرے لوگوں پر تو رحم کرو اور زمین میں اس طرح کا فساد نہ مچاؤ کہ جس سے جو دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نقصان اٹھانا پڑے اور دوسرے لوگوں کا بھی جو ہے وہ حرج ہو اور دوسرے لوگ بھی جو ہے تمہاری جو ہے وہ فساد میں جو ہے ہو کر جو ہے وہ نقصان میں ہو خراب ہو جائیں تو اس طرح کا فساد زمین میں مت مچاؤ تم خود تو بگڑے ہوئے ہو اور تم اوروں پر مہربانی کرو کہ اللہ کی زمین میں اس طرح کا فساد نہ مچاؤ اس سے یہ پتا چلا کہ منافقین کا جو یہ مرض ہے ایسا متاثری مرض ہے کہ جو دوسروں کو بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے اب یہ فساد سے مراد کیا ہے فساد کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں فساد جو ہے وہ بعض مبصری نے فساد کے معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ اعلانیہ طور پر گناہ کرنا اور جب اعلانیہ طور پر گناہ ہو تو اس کی نبوص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کے اس کی رحمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور یہ عذاب جب عام طور پر نازل ہوں گے تو اس میں پھر جو ہے سب لوگ جو ہے مبتلا ہوں گے تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین سے کہ تم زمین میں فقاد مت مچاؤ یعنی کہ طور پر گناہ نہ کرو تو یہ منافقین جب ان کو موقع ملتا تھا تو اعلانیہ طور پر کھلنس اللہ جو ہے یہ گناہ کا انتخاب کرتے تھے صحابہ اکلام ابان اللہ تعالیٰ علم تھا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ صحبت سے ایسے مستفید ہو چکے تھے اور ایسے منج چکے تھے ان کی ظاہری اور باطنی صفائی ایسی ہو چکی تھی کہ وہ گناہوں سے بچتے تھے اور اگر بقتدائے بشریت ان سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا تھا تو ان کو چین نہیں آتا تھا فوراً دوڑے ہوئے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہی مقدقہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور فوراً جو ہے وہاں پر اس کا اظہار کرتے تھے جو بھی حکم ان کے بارے میں ہوتا تھا وہ حکم چاہے وہ حد کا حد سے متعلق ہوتا وہ گناہتا یا کوئی اور گناہ ہوتا بہرحال وہ وہاں پر پہنچ کر اس کا جو اظہار کر لیا کرتے تھے منافقین بدبخ ایسا ازلی ان کا مردوطولا تھا کہ سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی جو ہے اور ان کا جو ہے وہ صفائی کا ان کے ظاہر اور باطنی کی صفائی کا جو ہے وہ موجب نہیں ہوا انہوں نے اپنی ظاہری جب ظاہری صفائی اور ظاہری جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو یہ نہیں, بچا, نہیں بچاتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید نہیں ہوتے تھے تو یہ بدبخت ازلی شکی تھے اس وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو فیض نہیں ملا کہ ان کے دلوں پر جو ہے نفاذ کا مر چڑھا ہوا تھا اور یہ ایسے شکی تھے کہ اس توفیق سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے فیس اس لیے بھی یہ محروم رہے ہیں اور دوسرا جو ہے یہاں پر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جو فرمایا گیا آپ میں کہ زمین میں فساد مت مچا بعض مبرین اکرام نے فرمایا کہ یہ بات ان سے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ فساد ایک طرح یا ایک قسم کا اس طرح سے بھی فساد مچاتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جب مسلمان کوئی جہاد کے لیے کچھ تیاری کرتے تھے حکمت عملی اختیار کرتے تھے تو یہ بدبخت یہاں سے یہ ساری راز کی باتیں لے کر جا کر جو ہے کفار کو اور مشرقین کو بتایا سکتے تھے تو ایک فساد ان کا یہ بھی تھا بعضوں کے شری نکرام نے فرمایا کہ یہاں پر ان کا فساد سے مراد ان کی جو ہے یہ جاسوسی ہے اور مسلمانوں کے رازوں سے بے کو اور غیر مسلموں کو جو ہے وہ آگاہ کرنا تھا تو یہ بھی بہت بڑا فساد کا باعث تھا تو اس بات سے ان کو جو منع کیا جا رہا اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم باہر آ جاؤ اور اس طرح سے صورت سے کہ یہاں مسلمانوں کی حکمت عملی اور ان کے اثرات اور ان کے رموز سے واقف ہو کر اور جان کر تم جا کر جو سارے مشرقین اور جو کفار و بحدین سے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے سامنے جا کر گل بعض مسلم اکرام نے یہاں پر یہ بات کہی ہے اور بعد میں یہ فرمایا کہ ان کے ایک فساد کی صورت یہ بھی تھی کہ وہ نو مسلم جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے تو یہ بدبخت ان کے پاس جا کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے ان کے دلوں میں شکر و شبہات پیدا کرتے تھے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ تو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں تو یہ جب یہی جو اسلام سے مطمئن نہیں ہیں تو ضرور جو ہے اللہ اللہ اسلام میں کوئی گڑبڑ ہے تبھی جو ہے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ ان کے میں شاہ جو ہے اسلام کو اور اہل اسلام کو جو ہے بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ اصیت پہنچاتے تھے پہ اور نقصان پہنچاتے تھے پہ. تو اس آیت میں ان کو اس بات سے بھی منع کیا گیا ان مبصری نگرام کے اقوال مطابق تو پن کہ تم جو ہے زمین میں فساد مت مچاؤ اور تم جو ہے زمین میں اس طرح کی خباصتیں مت کرو تو بدبخت جواب یہ دیا کرتے تھے کالو ان مانا مسلم کہ تم مسلمانوں ہم سے یہ کہتے ہو کہ فساد مت مچاؤ تو بات یہ ہے کہ تمہارا جو اسلام ہے اسی میں فساد ہے ہم مسلح تو ہم ہیں اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں اور ہم تو سارے لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں ان کی ان, ان کو سوارنا چاہتے ہیں اور ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں تو مطلب یہ ان کا کہنے کا ہوا کہ ہم, ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں اور تم جو ہے وہ میں چاہنے والے ہو تو بدبختی جو ہے بد ان کے دلوں پر ان کے نفاذ کے مرض میں یہ اتنے بڑھ چکے کہ بدبختوں کو یہ بھی جو ہے یعنی شعور نہیں رہا کہ مسلمان ان سے جو کہتے ہیں وہی دراصل صحیح ہے اور یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ فسادی ہیں اصلاح کرنے والے تو مسلمان ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ اصلاح کا امن کا اور جو ہے وہ دنیا میں عافیت کا پیغام لے کر آیا ہے اور اسلام میں آفیت ہے اور مسلمان جو ہے اسی کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے وہ عافیت اور امن کی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں اس شاید سے بہت سے فائدے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں اور ان کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلائی کا یہ جو فرمایا گیا ہے مناسب سے لاتور اس سے یہ ثابت ہوا کہ حقیقت میں کفر جو ہے وہ فساد کی بنیاد ہے اس لیے کہ کفر کیا ہے اپنے خالق و مالک کا انکار اور اپنے خالق و مالک اور اپنے رازق کا انکار کرنا یہ دراصل بہت بڑی بغاوت ہے بغاوت سے بڑھ کر جو کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کف ہی ہے کہ اپنے حقیقی مالک اور اپنے حقیقی خالق کو راض سے روگردانی اور چند اور اسلام جو اللہ تبارک و کالا کے یہاں پسندیدہ طریقہ ہے اندین احمد وباح اسلام کے اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اور دین ہے تو وہ اسلام اور اسلام اور شریعت کی جو ہے پابندی یہ دراصل جو ہے وہ اصلاح ہے اور یعنی ظاہر کی بھی اصلاح ہے اور باطن کی بھی اصلاح ہے اور اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے تو بہرحال یہاں پر مختصر طور پر میں یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان دراصل یہی جو ہے اطلاع کرنے والے ہیں اور کافر اگر قبر اختیار کر کر اگر خاموش بھی بیٹھے رہیں اور مسلمان اسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جہاد کریں اور جہاد میں جو ہے وہ فتح اور نصرت اور کامیابی حاصل کریں تو پھر بھی یہ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ کفا اور بے دینوں کا قبر اختیار کر کے خاموش بیٹھے رہنا بھی فساد ہے اور مسلمانوں کا میدان جہاد میں شمشیر زنی کرنا جہاد کرنا یہ بھی جو ہے اس بارے میں یہ میں عرض کروں گا کہ اس کو آپ یوں سمجھنے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خاصتا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے اس کے اس کا عضو جو ہے وہ ایسا جو ہے مرد کا شکار ہو گیا کہ ادیب جو ہے وہ یہ ان تبیب حاضر اور ماہر ڈاکٹر ہے اس کے اس عضو کو کہ جس کو ایسی بیماری ظاہر ہو گئی کہ جو اچھی ہونے والی نہیں بلکہ پورے جسم میں شرائط کر سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حاضر اور یہ طبیب معالف جو ہے اس مریض کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا یہ ہاتھ مثال کے طور پر ہاتھ میں بیماری تھی نہ کاٹا گیا تو یہ مرض تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور پھر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ موت کی صورت میں نکلے گا تو ظاہر ہے کہ دیکھیے ایسے موقع پر طبیب جو ہے یہ مشورہ دے گا اور مریض جو ہے وہ جناب جب سنے گا کہ میرا پتو جو ہے وہ کاٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ اپنے نزدیک اور اپنے جو ہے وہ خیال میں جو وہ یہی کہے گا کہ جناب میرا پشپ جو ہے وہ نہ کاٹا جائے میرے پشپ کو رہنے, رہنے دینا چاہیے اس کو جو ضائع نہیں کرنا چاہیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پشو کاٹنے میں جو ہے فساد ہے اور اس کے برقرار رکھنے میں میری اصلاح ہے کہ میرے سارے آگاہ جو ہے وہ برقرار رہیں گے ہیں تو اب جناب بظاہر دیکھیں کہ اس معالج اور اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کہ ہاتھ کا کاٹنا جو ہے وہ بظاہر تو فساد نظر آ رہا ہے کہ اس کا جسم بگڑ رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو طبیب کا جو یہ فیصلہ ہی جو ہے درست ہے اور اسی میں جو ہے مریض کی سزا ہے اور اس مریض کی جو ہے بقا ہے اور اس کی جو تندرستی اسی میں مثبت ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے کبیب کی بات کو یہ مان لے تو اسی طرح سے جو ہے وہ جہاد کا بھی جو ہے وہ معاملہ ہے اور کفار اور بے دینوں کا تجارت گری اور خون خون دیوی نہ کرنا بھی جو ہے وہ فساد ہے اور مسلمانوں کا جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے یہ زمین میں جو ہے وہ صلاح کرنا ہے سمارنا ہے اور زمین میں امن و امان اور قافیت اور سلامتی کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے تو بالکل اسی طرح سے جو ہے نہیں یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ مسلمان ہی دراصل جو ہے وہ سنوارنے والے ہیں اور اطلاع کرنے والے ہیں یہاں پر یہ بات بھی جو ہے سمجھ لینی چاہیے کہ نفاق اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو نفاق جو ہے وہ عمل کی صورت میں ہوتا ہے اس نفاق کا حکم جو شریعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا نصاب جو ہے وہ حرام ہے عمد. یہ حرام ہے اور ایک نصاف اعتقاد میں ہوتا ہے اعتقاد کا جو نصاف ہے یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے اب یہاں پر جو ہے یہ بات خاص طور پر ہمارے اس موجودہ دور میں جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی جو ہے وہ تعداد بڑھانے میں ہے اور اسی لیے جو ہے وہ جناب سلح کلّی کا جو ہے وہ پروپگنڈا کرتے پھرتے تو ایسے لوگوں کا معاملہ بالکل دیکھیے آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس ایک تولا عطر ہو اور وہ اس عطر کو بڑھانے کے لیے اس میں جو اگر پیشاب ڈال دے پورا مٹکا جو ہے اس میں پیشاب ڈال دے تو اب جو ہے وہ سمجھنے لگے کہ جناب اتر اتر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو یہ اس کی حمافتی ہوگی کہ ادر جو ہے جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا یہ ادر بڑھا نہیں بلکہ یہ ایک ٹولہ اگر پہلے تھا تو اب اس کی کوئی مقدار ہی نہیں رہی یہ عدر جو ہے سارا فنا ہو گیا تو چطر کا بقا جو ہے وہ کسی صورت میں ہے کہ جب جو ہے وہ تولا بھر چطر باقی رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنا ہی چطر جو ہے شامل کیا جاتا رہے تو اس طرح سے اس تولے بھر چطر میں نہیں وہ اضافہ ہوگا وہ بڑھتا رہے گا لیکن یہاں پر جو ہے جناب ایک اور حوالے سے بات کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب مسلمانوں کی تنظیم جو ہے وہ بڑھنی چاہیے مسلمانوں کی تنظیم میں اضافہ ہونا چاہیے تو ابھی یہ بات صحیح کہ مسلمانوں کی تنظیم ضرور بڑھنی چاہیے مسلمانوں کو منظم ہونا چاہیے لیکن مسلمانوں کی غلط تنظیموں کو مٹانا اور غلط تنظیموں کا قیام اسلام کا دھیرے ابلی پر ہے سرکار تو عالم صلی اللہ و علیہ وسلم نے اس دنیا میں رونق افروز ہو کر جتنی غلط تنظیمیں کی جتنی غلط پارٹیاں تھیں جتنے غلط تولے تھے سرکار تو عالم صلی اللہ و علیہ وسلم نے ان سب کو مٹا ہے یہ نہیں کیا کہ ان کو اپنے ساتھ ملائے بلکہ ان کے خلاف منظم ہو کر ان کو جو ہے سطح سے جو مٹا دیا اور اس کی ایک مثال آپ کے نواز حضرت سید شہدہ، سیدن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزیدی تنظیم کو مٹایا اور اسی طرح سے جو ہے وہ مخالفین کی کثرت کی آپ نے پرواہ نہ کی اور جو آپ مقصد لے کر اٹھے تھے آپ نے اس مقصد کو ہماری جاننا پہنایا آج ہمیں بدقسمتی سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب مسلمانوں کو جو ہے متحد ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے جناب سب سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے چاہے جو ہے وہ کوئی بھی ہو کلمہ گو تو ہو گو تو ہیں کلمہ گو ہونا چاہیے تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یعنی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو صرف کلمہ کو ہونا تھوڑی دے جائے گا ساری باتوں کو دیکھا جائے گا کہ کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلمے پڑھنے کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھی بات ہے کہ اگر کلمے کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ جلد ملا لینا چاہیے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ایسے جو ہے خالد اور جو ہے پکے اور کٹر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی تنظیم عائد کرنا چاہیے تو اس میں بڑی اچھی بات ہے کوشش یہی ہو تو سب جو ہے کہ بہت اچھا جو ہے یعنی اس کا نتیجہ نکلے گا اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں متحد ہو جائیں اور ایک جو ہے اس کے واحد کی طرح ایک جسم میں واحد کی طرح اور ایک جو ہے روح اور ایک شان ہو کر سب اکٹھے ہوں اور اسلام کی نشست ثانیہ کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کریں اور اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے جب کوچا ہوں تو ہم سب کی یہ دعا ہے اور ہم بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو توسیع کی نائن فرمائیں بابر الرابان الحمد للہ